بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات دوستو اور ساتھیوں میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر ٢٨ میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ لیکچر ان لیکچرز کی کنٹینویشن ہے جو کہ ہم پچھلے چند لیکچرز میں ایک ٹاپک کو ایڈریس کرتے رہے ہیں ٹاپک تو ذرا جنرل تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم سپیڈ کیسے بڑھا سکتے ہیں سپیڈ کس چیز کی بڑھانی ہے جن سوالوں کے جوابوں کی ہمیں تلاش ہے وہ جواب ہم جلدی کیسے حاصل کر سکتے ہیں پرابلم دو وجوہات سے آتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جن ڈیٹا سیٹس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں یا جن ٹیبلز کو ہم استعمال کر رہے ہیں ان ٹیبل کا سائزز بہت بڑے ہیں بہت بڑے بڑے ٹیبلز ہیں ملینز آف روز ہیں بعضوں میں بلینز آف روز بھی ہو سکتی ہیں تو ٹیبل کا سائز بہت بڑا ہے اگر صرف ٹیبل کا بڑا سائز مسئلہ ہوتا تو شاید پرابلم کی کمپلیکسٹی اتنی زیادہ نہ ہوتی لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ ڈسیجن سپورٹ انوائرمنٹ میں جو ہم کیوریز رن کرتے ہیں ان کیوریز میں ان ٹیبل کے بڑے بڑے حصے اور بلاکس ریٹریو ہوتے ہیں اس لیے پرابلم کی کمپلیکسٹی بڑھ جاتی ہے جب ٹیبل بھی بڑا ہے اور اس کے حصے بھی بڑے بڑے نکالے ہیں ظاہر ہے اس میں ٹائم تو لگے گا اب اس ٹائم کو کم کیسے کیا جائے اس کے ہم نے دو طریقے ڈسکس کیے تھے میں نیڈ فار سپیڈ کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں ایک طریقہ تو اس کا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم ہارڈ ویئر کو پیرالائز کریں پاورفل ہارڈ ویئر استعمال کریں اور اس کے ساتھ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیں ایک طریقہ ہم نے اور بھی ڈسکس کیا تھا اور وہ یہ تھا جس میں کہ دماغ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ انڈیکسنگ ہم ایسی سمارٹ انڈیکس ٹیکنیکس بنائیں کہ سارا ٹیبل آپ کو ایکسس نہ کرنا پڑے اور جن روز کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے آپ ان روز کو حاصل کر لیں اس کے بعد ہم اسی کنٹینویشن میں آج بات کریں گے جوائن ٹیکنیکس کے بارے میں اس لیے کہ جوائن آپریشن بہت زیادہ ہوتے ہیں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں تو اب ہم ان جوائن ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے جن کو استعمال کر کے ہم جلد جواب حاصل کر سکیں تو اس تھوڑی سی مختصر سی تمہید کے ساتھ میں کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے جی ساتھیو تو جوائن وہ آپریشنز ہے جو کہ کسی بھی کیوری انوائرمنٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹیبلز کو جوائن کیا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں ڈیسی سپورٹ انوائرمنٹ کی وہاں پہ ہم ملٹیپل ٹیبلز کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے ایک بگ پکچر کو دیکھنا ہے آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا اگزامپل بھی دی تھی کہ وی آر لکنگ ایٹ دا ڈیٹا ایٹ میکرو لیول ناٹ ایٹ مائکرو لیول تو جب ہم نے ڈیٹا کو میکرو لیول پہ دیکھنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ اگر آپ نے لاہور سے پنڈی کے درمیان ٹریول کرنا ہے تو آپ نکشٹریٹ میپ استعمال نہیں کریں گے کہ جی پنڈی سے اور لاہور تک کون سی سٹریٹس اور گلیاں ہیں جو کہ نہیں آپ ایک ایسا نقشہ استعمال کریں گے جو کہ آپ کو موٹر وے دکھائے گا یا آپ کو جی ٹی روڈ دکھائے گا اور اس کا اسکیل کچھ اور ہوگا تو جب ہم میکرو لیول کی بات کریں گے تو ہم ملٹیپل ٹیبلز کو دیکھیں گے اور جب ملٹیپل ٹیبلز کو دیکھیں گے تو ان کو ملا کے دیکھنا پڑے گا اور ان کے ملانے کے لیے جوائنٹ آپریشن استعمال ہوں گے تو جوائن آپریشن بہت فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں ڈیسی ان سپورٹ انوائرمنٹ میں اس لیے اس پہ کافی کام ہو رہا ہے کہ جوائنٹ آپریشن کو کیسے فاسٹ کیا جا سکے کیسے ان کو تیز کیا جا سکے کیسے ان کی ایفیشنسی کو امپروو کیا جا سکے تو جوائن آپریشنس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے جو آپ کا فرام کلاز ہوتا ہے میں سیکول کی بات کر رہا ہوں اس فرام کلاز میں جن ٹیبلز کا نام بتایا جاتا ہے یہ وہ ٹیبلز ہوتے ہیں کہ جن پہ جوائن آپریشن نے چلنا ہوتا ہے اور یہ جو ٹیبلز ہوتے ہیں ان میں کن کالمس کے اوپر جوائن چلنا ہوتا ہے اور اس پہ کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ ویئر کلوز میں پریڈیکیٹ کے تھرو بتایا جاتا ہے تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے جوائن آپریشن کرنا ہے کون سے ٹیبلس پہ کرنا ہے کون سے کالمس پہ جوائن آپریشن کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر بات آگے چلتی ہے اب ایک جوائن ٹیکنیک جو کہ بہت عام ہے اور بہت سارے کیسز میں چلتی بھی ہے اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ لوپ جوائن یہ نیسٹڈ لوپ جوائن عام طور پہ آپریشنل سسٹم میں بہت فریکوینٹلی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی چند وجوہات بھی ہیں تو نیسٹڈ لوپ جوائن انفارچونیٹلی ڈسیجن سپورٹ انوائرمنٹ میں کام نہیں کر پاتا وہ کیوں نہیں کر پاتا میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیوں نہیں کام کر پاتا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نسٹڈ لوپ جوائن ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں کام نہیں کر پاتا تو اس کو ڈسکس کرنے کا فائدہ کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے یہ ایک اچھا سوال ہے اس کا جواب اس سے بھی زیادہ اچھا ہے اور وہ یہ کہ جب تک آپ نیسٹڈ لوپ جوائن کی لمیٹیشنس کے بارے میں جان نہیں پائیں گے آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ کیسے کنوینس ہوں گے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے بتانے کی کہ آپ کیوں آپ کو پتہ چلے کہ نیسٹڈ لوپ جوائن میں کیا ہوتا ہے تاکہ آپ اپریشیٹ کر سکیں ان ٹیکنیکس کو جو کہ نسٹڈ لوپ جوائن سے زیادہ پاورفل ٹیکنیکس ہیں وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں نیسٹڈ لوم جوائن کے علاوہ ایک تو سارٹ مرچ جوائن ہے اور ایک ہیش بیس جوائن ہے اس کے علاوہ اور بھی جوائنس کی بہت سی ٹیکنیکس ہے تو اب ہم چلتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں نیسٹڈ لوپ جوائن کے بارے میں مزید اور آگے بات کو چلاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیسٹڈ لوب جوائن او ایل ٹی پی انوائرمنٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اس وقت کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے جس وقت ٹیبل کا سائز چھوٹا ہو یعنی کہ ٹیبل چھوٹا ہو اور اس میں سے کچھ آپ نے ڈیٹا تھوڑا سا ڈیٹا نکالنا ہو یہ جو لفظ تھوڑا سا یہ ایک ریلیٹیو ورڈ ہے اگر اس کو ہم کوانٹیفائی کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں می بی سیورل ڈزن روز ٹھیک ہے جی یا سو کے قریب روز آپ نکالنا چاہیں اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ایفیشینٹ ایکسس پارٹس بھی ہونے چاہیے ٹیبل کے اندر ایسی انوائرمنٹ میں نیسٹڈ لوپ جوائن استعمال کیا جاتا ہے اور وہ کامیاب بھی رہتا ہے اب اگر آپ غور کریں اور اگر آپ سوچیں اگر یاد کریں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اصل میں میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ اس میں اتنی باتیں یاد کرنے والی نہیں ہیں زیادہ باتیں سوچنے والی اور سمجھنے والی ہیں تو میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب ہم ڈسیجن سپورٹ انوائرمنٹ میں کیوری کو رن کرتے ہیں تو ہم جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا ٹیبل بھی بڑا ہوتا ہے اور اس میں سے جو ڈیٹا ریٹریو کیا جاتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ایک اسپیسیفک بندے کی بتائیں اس کی اے ٹی ایم کی ٹرانزیکشنز کتنی تھی سال کی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس علاقے میں اس فیچرز والے لوگ جن کی اتنی سیلری تھی یا جن کا یہ پیشہ تھا ان کی سارے سال میں کتنی ٹرانزیکشنز تھیں ساری برانچیز میں اب میں ایز اے انڈیویجول ہو سکتا ہے اپنے گھر کے پاس والی برانچ پہ اے ای ای ٹی ایم کارڈ استعمال کرتا ہوں یا شاید کسی اور جگہ بھی کرتا ہوں لیکن جب ہم ساری پکچر کو دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ہوں گے بہت سارے ریکارڈز ہوں گے بہت ساری روز ہوں گے تو جو ایسی انوائرمنٹ تھی جہاں پہ نیسٹڈ لوپ جوائن کام کر سکتا تھا وہ یہاں فیل ہو گئی آگے اس کے بعد جو میں نے ایکسیس پاتھ کی بات کی تھی ایفیشینٹ ایکسیس پاتھ کی جو نیسٹڈ لوپ جوائن او ایل ٹی پی انوائرمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے وہاں پرائمری کی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور پرائمری کی آپ کو پتہ ہے کہ ساری ویلیوز اس میں یونیک ہوتی ہیں تو پرائمری کی پہ عام طور پہ انڈیکسنگ بھی کی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں روز بھی تھوڑی سی نکلتی ہیں اس لیے ایفیشنٹ ایکسس بات ہے لیکن جب ہم ڈسی سپورٹ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ملٹیپل کالمس کے اوپر اور ہم ان ٹیبلز کی بات کرتے ہیں جس ٹیبل میں پرائمری کی کے اوپر شاید ہی کبھی کوئی کیوری چلتی ہو مثال کے طور پہ اگر آپ ڈیٹیل ٹرانزیکشن ٹیبل کی بات کریں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانزیکشن آئی ڈی کو پرائمری کی ہونا چاہیے لیکن کتنی کیوریز ہیں شاید کوئی بھی ایسی کیوری نہیں جو کہ اس کالم کو استعمال کرتی ہو اس لیے دونوں چیزیں فیل ہو گئیں نہ تو ایفیشنٹ ایکسس پاتھ ہے ڈی ایس ایس انوائرمنٹ میں اور نہ ٹیبل کا سائز چھوٹا ہے کیونکہ ہم وی ایل ڈی بی انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ ویری لارج ڈیٹا بیسز تو ایسی انوائرمنٹ میں نسٹڈ لوپ جوائن نہیں کام کر پاتا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب کچھ مزید اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو نیسٹڈ لوپ جوائن کو نیسٹڈ لوپ جوائن کیوں کہا جاتا ہے نیسٹڈ لوپ جوائن کو آپ سب لوگ ماشاءاللہ پروگرامر ہیں اور آپ نے بالکل شروع کے کورسز میں ہو سکتا ہے سیکنڈ سمسٹر کے کورس میں یا پہلے پہلے سیمسٹر کے کورس میں آپ نے پروگرامنگ پڑھی ہوگی اور بہت سے لوگ تو پہلے ہی پروگرامنگ کرتے ہوں گے تو ایسی کورسز میں آپ نے ایک نیسٹڈ لوپ انوائرمنٹ میں پروگرامنگ کی ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے دو لوپس ہوتی ہیں ایک آؤٹر لوپ ہوتی ہے اور ایک انر لوپ ہوتی ہے آؤٹر لوپ کی انڈیکس کو لے کے انر لوپ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے آپ میری بات سمجھ رہے اور یہ چیز کیسے ہوتی ہے چلیں میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں اور وہ اگزامپل جو ہے وہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کی تو اگزامپل نہیں ہے لیکن ایک ڈیٹا بیس کو کیوری کرنے کی اگزامپل ہے اور وہ اگزامپل جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں یا ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں جب ہم ٹیبلز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نسٹڈ لوپ کیسے چلتی ہے ٹھیک ہے جی تو ایک نظر اسکرین کو دیکھیں اور اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک فور لوپ ہے جس کو کہ انڈیکس آئی سے لے کے n تک سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں n از دا نمبر آف روز ان ٹیبل t1 ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ایک اور ٹیبل ہے جس کا نام ٹیبل t2 ہے جس میں کہ m ٹوٹل نمبر آف روز ہے اور جو ٹیبل n ہے جس میں کہ این روز یعنی کہ ون یہ آوٹر ٹیبل ہے اور جو ٹیبل ٹی ٹو ہے یہ انر ٹیبل ہے اب ذرا غور سے آپ اسکرین کو دیکھیے جہاں یہ لکھا ہے ایف آئی تھرو آف اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے کوئی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ لگائی تھی سیکول کے اندر کہ یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جس پہ ان روز کو علیحدہ کیا جائے جن کو آپ نے جوائن میں استعمال کرنا ہے تو وہ ان روز کو علیحدہ کر لیا اب جب آپ نے ان روز کو علیحدہ کر لیا اس کے بعد آپ سیکنڈ فار لوپ میں آتے ہیں جو جس کا کہ انڈیکس جے ہے اور اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اف دا آئی ای تھرو آف ٹی ون میچز ٹو دا جے تھرو آف ٹی ٹو اب آپ نے یہ کیا کہ جو ٹیبل ٹی ٹو تھا اس میں آپ نے ان روز کو آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ میچ کر گئی تھی جوائن کنڈیشن کے ساتھ ٹیبل ٹی ون کی جو روز آپ نے نکالی تھی ٹھیک ہے جی اور جب وہ میچ کر گئی روز اس کے بعد آپ نے جو کارسپونڈنگ روز تھیں ٹیبل میں سے وہ باہر نکالنے شروع کر دی تو آپ کو یہ بات اب سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم ان دونوں ٹیبلز کو لے کے کیسے چلتے ہیں تو اس میں ہم نے ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کے کانسیپٹ کو بھی استعمال کیا اور ہم نے ان ٹیبلز کو بھی ساتھ لے کے چلے کہ وہ ٹیبلز کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں یہ نسٹڈ لوپ کیوری چلانے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو یہ میری بات ابھی سمجھ نہ آئی ہو یہ بات کلیئر نہ ہوئی ہو تو میں اس کو اور کلیئر کرتا ہوں اب ہم ایکچول اگزامپل کریں گے ایک ایگزامپل کریں گے اس میں میں آپ کو ایک سینریو کریٹ کر کے بتاؤں گا کہ ہم کیسے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے جو آپ کا ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ ہے کہ واٹ از دا ایوریج جی پی اے آف انڈر گریجویٹ میل اسٹوڈینٹس انڈر گریجویٹ کا مطلب ہے وہ سٹوڈنٹس جو کہ بیچلرس کے سٹوڈنٹس ہیں تو یہاں ہم دو ٹیبلز کو ایکسیس کریں گے ایک تو سٹوڈنٹس کا پرسنل ٹیبل ہے جس میں کہ ان کا پرسنل ریکارڈ پڑا ہوا ہے جیسے ان کا نام ان کی عمر ان کے والد کا نام وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد ایک اسٹوڈینٹ کا ایکڈیمک ٹیبل ہے اکیڈمک ٹیبل میں ان کا استمام اکیڈیمک ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے کون سے کورسز لیے تھے اسٹوڈنٹس نے اور ان میں کیا گریڈس تھے انہوں نے کب کورسز لیے تھے اور اس طرح کی ساری ڈیٹیلس ہم اب اس وقت یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم نے ٹیبلز کو نارملائز کس لیول پہ کیا ہوا ہے آپ یہ جانتے ہیں اور ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ڈسی سپورٹ انوائرمنٹ میں پرفارمنس کے ہم ٹیبلس کو ڈی نارملائز کر دیتے ہیں تو ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے کہ ٹیبل کون سے لیول کی نارملائزیشن میں ہے بلکہ ہم کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ نیسٹے ڈوپ جوائن میں استعمال ہوگا تو جو جو کیوری میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں جو پرسنل ٹیبل تھا وہاں سے جینڈر مل گئی اسٹوڈینٹ کی اور اس جینڈر کو لے کے آپ نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی کیا تھی اور اس اسٹوڈنٹ آئی ڈی لے کے اسٹوڈنٹ کے اکیڈیمک ٹیبل میں چلے گئے اسٹوڈینٹ کے اکیڈیمک ٹیبل میں جا کے اب اس ٹیبل کو اسکین کرنا ہے کہ اس میں اس پرٹیکولر اسٹوڈنٹ جس کا کے آئی ڈی ٹو نائنٹی ایٹ ہے اسٹوڈنٹ کے ریکارڈس کہاں کہاں پڑے ہوئے ٹھیک ہے جی اور وہ اسٹوڈینٹ جو ہے وہ اسٹوڈینٹ ماسٹرس کا بھی ہو سکتا ہے بیچلرس کا بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے صرف ان ریکارڈس کو پک کرنا ہے جو کہ بیچلرس کے اسٹوڈینٹس ہیں اور ان سارے ریکارڈ میں جو اس کے اکیڈیمک ڈیٹیلس ہیں ان ڈیٹیلس کو لے کے اس کا جی پی اے کیلکولیٹ کرنا ہے یہ ایک اسٹوڈینٹ کے لیے ہو گیا یعنی کہ جو آؤٹر ٹیبل تھا اس کی جو کالیفائنگ رو تھی جو کہ میل اسٹوڈینٹ کی تھی اس رو کے اگینسٹ آپ نے جو اکیڈیمک ٹیبل تھا اس کو سارے کو اسکین کیا اسکین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ ٹیبلس کے اوپر انڈیکسنگ نہیں ہوئی بھی کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین چار طریقے ہیں نیسٹڈ لوپ جوائن کو انڈیکس کرنے کے اگزیکٹلی exactly بلکہ تین طریقے ہیں تو یہ تو ایک ریکارڈ کے لیے ہوا جو کہ اسٹوڈینٹ کے پرسنل ٹیبل میں سے میچنگ ریکارڈ تھا اس کے بعد ایک اور اسٹوڈینٹ ملا جس کی جینڈر میل تھی جس کا کہ اسٹوڈینٹ آئی ڈی سکسٹی ٹو تھا اور اس کو لے کے پھر اکیڈیمک ٹیبل کو اسکین کیا اور اس طرح اس کیوری کا جواب نکالا گیا جو کہ کیوری پوز کی گئی تھی ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کو تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں آڈر آف ٹیبلز آرڈر آف ٹیبلز کا کیا مطلب ہے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو نیسٹڈ لوپ جوائن کا کانسیپٹ ہے یا جو نیسٹڈ لوپ کا کانسیپٹ ہے یعنی کہ فور لوپ چلائیں آپ نے ایک آؤٹر لوپ ہے اور ایک ان لوپ ہے تو ان کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں ازیوم کرتے ہیں کہ جو آؤٹر ٹیبل ہے اس میں آر روز ہیں یا اس کا سائز آر ہے یا اس میں آر بلاکس ہے اسی طرح جو انر ٹیبل ہے اس میں ایس روز ہیں یا ایس بلاکس ہیں تو اس کی سیدھی سیدھی جو کمپلیکسٹی انالیسز ہوگی جو ٹائم کمپلیکسٹی ہوگی وہ آرڈر آر انٹو ایس ہوگی آرڈر آر ایس بالکل ٹھیک ہے کوئی شک والی بات نہیں ہے اگر ان ٹیبلز کے آرڈر کو چینج کر دیں یا اگر ان فور لوپس کے آرڈر کو چینج کر دیں یعنی کہ جو آؤٹر لوپ ہے اس کو اندر لے جائیں اور جو اندر کی لوپ ہے اس کو باہر لے جائیں تو تب ہائی لیول پروگرامنگ لیولج کے کانٹیکسٹ میں ٹائم کمپسٹی کیا ہوگی بالکل ٹھیک ہے آرڈر ایس آر ہوگی یا آرڈر آر ایس ہوگی اور اس ملٹیپلیکیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا پرفارمنس کے اوپر ٹائم کے اوپر یہ خاصی سمپلسٹک سی اپروچ ہے جو کہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج میں تو چل جاتی ہے لیکن جب ہم بات کریں گے اس کی ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں یا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی انوائرمنٹ میں موسٹ لائکلی ان دا انوائرمنٹ آف ڈی ایس ایس تو اس وقت جو ٹیبلز کا آرڈر ہے اس کا ایک سگنیفکینس ہے اور وہ سگنیفکینس ان پٹ آؤٹ پٹ کے ریفرنس سے ہے یعنی کہ آئی کے ریفرنس سے ہے اس لیے کہ صرف آپ نے ٹیبلز کو سکین نہیں کرنا بلکہ ان ٹیبل سے روز کو نکالنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ہم ایسے ٹیبلز کی بات کر رہے ہیں جن کا سائز اتنا بڑا ہے کہ وہ ٹیبل مین میمری میں نہیں آ سکتے اگر تو ٹیبل مین میمری میں آ جائیں تب تو ہم پروسٹ پرابلم او ایل ٹی پی یا آن لائن ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے اس لیے جو ان پٹ آؤٹ پٹ ہے اس کا ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوگا یعنی کہ جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آؤٹر ٹیبل کون سا تھا اور انر ٹیبل کون سا ہے اور اس کے لیے ہاں ایک بات آپ یاد رکھیں جو کہ میں آپ کو جوائن کے بارے میں کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ جو پروگرامر ہے اس کو یہ چوائس اویلیبل نہیں ہے یا اس کے کنٹرول میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے انڈر لائن کون سی جوائن ٹیکنیک کو استعمال کرنا ہے یہ آپٹیمائزر ڈیسائیڈ کرے گا آپٹیمائزر ڈیسائیڈ کرے گا کہ جس وقت کیوری اس کے سامنے آئے گی آپٹیمائزر کے سامنے تو کون سی جوائنٹ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے وچ از دا بیسٹ جوائنٹ ٹیکنیک اور اگر نیسٹڈ لوپ جوائن ہی استعمال ہونا ہے تو آپٹومائزر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آؤٹر ٹیبل کون سا ہوگا اور انر ٹیبل کون سا ہوگا ایک اور بات جو آپ کو اچھی طرح سے زین نشین کر لینی چاہیے اور سمجھ بھی لینی چاہیے وہ بات یہ ہے کہ نیسٹڈ لوپ جوائن استعمال کریں یا سارٹ مر جوائن استعمال کریں یا ہیش بیس جوائن استعمال کریں یا کوئی اور جوائن ٹیکنیک استعمال کریں جواب نہیں چینج ہوگا نا نہ جواب میں کبھی چینج نہیں ہونا فرق کیا پڑے گا جو ٹائم سپینڈ ہوا ہے جو وقت لگا ہے جواب نکالنے میں وہ وہ وقت بدل سکتا ہے اور وہ وقت بدل جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو پتہ چلا میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ یہ کلیئر کروں گا کہ آرڈر آف ٹیبلس کا سگنیفیکینس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو آڈر آف ٹیبل کا سگنیفیکینس ہے اس میں جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوالیفائنگ بلاکس کتنے ہیں کوالیفائنگ روز کتنی ہے اور جن ٹیبل کو آپ نے اسکین کیا ہے ان ٹیبل کا سائزز کیا تھا ایک بات یاد رکھیں سمجھ لیں آئی ایم سوری میں ایک دفعہ ایک جملے میں تو کہتا ہوں آپ کو سمجھ لیں پھر کہتا ہوں یاد کر لیں تو تھوڑی سی کنٹرڈکٹری سی باتیں اس کے لیے میں آپ سے معذر چاہتا ہوں ایک بات سمجھ لیں وہ یہ کہ ہر وہ بلاک جو کہ آؤٹر ٹیبل میں کوالیفائی کرے گا اور جتنے بھی بلاک ہوں گے اتنی دفعہ انر ٹیبل سکین ہوگا ہم ازوم یہ کر رہے ہیں میں نے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انڈیکسنگ نہیں ہے جب ہم انڈیکسنگ کی بات کریں گے جب انڈیکسنگ لے کے آئیں گے تو وہ شارٹ مر جوائن ہوگا جس میں کہ کلسٹر انڈیکس استعمال ہوگی جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں تو آگے چلتے ہیں کوسٹ فارمولا اب چونکہ ہم لوگ سائنسدان ہیں اور سائنسدان اچھے سائنسدان ہیں اس لیے کسی چیز کو ہم اچھا برا نہیں کہہ سکتے اس کو کوانٹیفائی کرتے ہیں کسی چیز کو چھوٹا بڑا بھی نہیں کہا جا سکتا تو میں نے جو آپ سے بات کی تھی کہ جو ٹیبل کا آڈر ہے کہ آؤٹر ٹیبل کون سا ہوگا اور انر ٹیبل کون سا ہوگا اس کا سگنیفکینس کیا ہے اور اس کو پہلے تو اس کو ہم کوانٹیفائی کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل کوسٹ کیا آئے گی کاسٹ ان ٹرمز آف دا نمبر آف آپریشنس تو اس کے سمجھانے کے لیے میں ابھی آپ کو اسکرین پہ دو فارمولاز دکھاتا ہوں ان فارمولا فر کو آپ دیکھیں اس کو سمجھیں اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا جوائن کاسٹ تو یہ جوائن کاسٹ یعنی کہ جو آپ نے نیسٹڈ لوپ جوائن کیوری ایگزیکیوٹ کی ہے اس پہ آپریشنل کاسٹ کیا ہوگی اس پہ کتنے آپریشنز ہوں گے تو اس کی دو طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے دا جوائن کاسٹ از اکوئل ٹو کاسٹ آف ایکسیسنگ ٹیبل اے یہ ٹیبل اے کو جو آپ نے ایکسس کیا ہے یہ وہ آپ نے دیکھنا تھا کہ جو آپ کے ویئر کلوز میں جو کنڈیشن لگی ہے وہ ٹیبل اے میں کہاں کہاں میٹ کرتی ہے تو اس کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ٹیبل اے ایکسس کرنا پڑے گا ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ انڈیکسنگ نہیں ہے یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں تو جب پہلے تو آپ نے ٹیبل اے کو ایکسس کیا اور اس کی کوئی کاسٹ آئی اس کے بعد اس ٹیبل میں سے کچھ روز نکلی جو کہ کوالیفائنگ روز تھیں جو کہ ویئر کلوز پہ پورا اترتی تھیں تو جو ویئر کلوز پہ روز پوری اترتی تھی ٹیبل ون پہ جو ٹیبل اے کی ان روز کو لیا ان بلاکس کو لیا اور ان روز اور بلاگس کو لے کے ٹیبل بی کو سکین کیا ٹھیک ہے جی ٹیبل بی تین دفعہ سکین ہوگا اور یہ ٹوٹل کاسٹ ہوگی یہ ایک طریقہ ہے اس کاسٹ کو دیکھنے کا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ ایک طریقہ ہے. جو دوسرا طریقہ ہے وہ کیا ہے جوائن کاسٹ بلاکس ایکسس فور ٹیبل اے پلس بلاک ایکسس فور ٹیبل اے یعنی کہ جو کوالیفائنگ بلاکس تھے اور اس کے بعد جو ٹیبل بی کے جو بلاکس ہیں جو ان کے لیے ایکسیس ہوں گے جو کہ آپ کے کوالیفائنگ روز تھیں ٹیبل اے کی یہاں ہم انڈیکسنگ ازیوم کر رہے ہیں اس لیے جب ہم انڈیکسنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پھر سکیننگ وہاں پہ نہیں ہوگی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ انڈیکسنگ کا فائدہ یہ ہے کہ صرف وہ والی روز یا ٹپلز یا بلاکس ایکسیس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے مطلب کی چیز پڑی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی تو میرے حال آپ کو یہ بات سمجھ یقیناً آ ہوگی مقصد یہ ہے کہ آپ نے آؤٹر ٹیبل کو چیک کیا انڈیکسنگ کے ساتھ یا بغیر انڈیکسنگ کے اس کے بعد اس ٹیبل میں سے کوالیفائنگ روز بلاکس یا ٹپلز نکلے اور ہر کوالیفائنگ رو بلاک یا ٹپل کے لیے آپ نے جو ٹیبل بھی تھا یعنی کہ جو انر ٹیبل تھا اس کو چیک کیا اگر انڈیکسنگ تھی تو وہ بلاکس نکال لیے اگر انڈیکسنگ نہیں تھی تو اس کو سکین کر لیا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ تو فارمولا ہے اس کاسٹنگ کا اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں جہاں ہم ایکچوئل نمبرز کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیبل کو آرڈر ہے اس کو چینج کرنے کا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ٹھیک ہے جی ان نمبرز کو دیکھتے ہیں کاسٹ آف ری آرڈر کاسٹ آف ری آڈر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ فارمولا کیا ہے کہ جس کے ساتھ ہم کاسٹ کو کوانٹیفائی کرتے ہیں یا ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کتنے آپریشنز ہوں گے میں نے آپ کو سمجھایا آپ کو دو طریقے سے سمجھایا اب ہم ایکچوئل نمبرس کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ازیوم کرتے ہیں کہ ٹیبل اے میں پانچ سو ہیں اور ٹیبل بی میں سات سو بلاکس ہیں ٹھیک ہے جی اور جب آپ نے ویئر کلاز چلایا تو جو کوالیفائنگ بلاکس تھے جس کو کہ میں qb سے انڈیکیٹ کر رہا ہوں qb بی پرنس اے یعنی کہ وہ کوالیفائنگ بلاکس جو کہ ٹیبل اے سے نکلے وہ 50 بلاکس نکلے اور جو ٹیبل بی سے کوالیفائنگ بلاکس نکلے وہ 100 بلاکس نکلے اب جو میں نے آپ کے فارمولے پچھلی سلائیڈ میں دکھائے تھے اس کو استعمال کرتے ہیں اور جوائن کاسٹ کو دیکھتے ہیں جوائن کاسٹ جب ٹیبل اے آؤٹر ٹیبل ہے اور ٹیبل بی انر ٹیبل ہے اس وقت جوائن کاسٹ کیا ہے اس وقت جوائن کاسٹ پینتیس ہزار پانچ سو کہ لیں آپ ہے اور جس وقت اس آرڈر کو چینج کر دیتے ہیں یعنی کہ ٹیبل بی کو آؤٹر ٹیبل بنا لیں اور ٹیبل اے کو انر ٹیبل بنا لیں اس وقت یہ کاسٹ پچاس ہزار آپریشن ہو جاتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف ٹیبل کا آرڈر چینج کرنے سے 43% جو تھا وہ زیادہ ایفرٹ کرنا پڑا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس سیکونس کو چینج کرنے سے پہلے ٹائم اگر ایک سیکنڈ لگ رہا تھا تو اب تقریبا تقریبا ڈیڑھ سیکنڈ کے اراؤنڈ ٹائم لگے گا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو کی یہاں پہ کیا ہے کی کانسیپٹ یہاں پہ کیا ہے کیا یہاں پہ کی کانسیپٹ ٹیبل کا سائز ہے صرف ٹیبل کا سائز ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہاں جو اس ٹیبل کے سائز کے ساتھ ایک اور کی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوالیفائنگ روز کتنی نکلی تھی آؤٹر ٹیبل میں سے ذرا میری بات کو بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کے آؤٹر ٹیبل سے کوالیفائنگ روز تھوڑی نکلیں گی ٹھیک ہے اور اگر آپ کا انر ٹیبل ایک سائز ہے آف کورس تو اگر روز تھوڑی نکلیں گے آؤٹر ٹیبل سے تو انر ٹیبل تھوڑی دفعہ سکین ہوگا اور اگر آؤٹر ٹیبل میں سے روز زیادہ نکلیں گی تو انر ٹیبل زیادہ دفعہ سکین ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹیبل جس میں سے روز تھوڑی نکلنی ہیں اس کو آؤٹر ٹیبل ہونا چاہیے اور یہ کون ڈسائڈ کرے گا کہ انر ٹیبل کون سا ہوگا اور آؤٹر ٹیبل کون سا ہوگا اپٹیمائزر ڈیسائیڈ کرے گا تو یہ بات صرف اور صرف ٹیبل کے سائز کے چھوٹے یا بڑے ہونے کی نہیں ہے بلکہ نمبر آف کوالیفائنگ روز کی بھی ہے آپ کو میری پاس سمجھ آ رہی ہے یعنی کہ ٹیبل سائز اینڈ نمبر آف کوالیفائنگ روز دیٹ ڈیٹرمین دا ٹوٹل آپریشن کاسٹ آف دا نیسٹ لوب جوائن آپریشن اب اگر ہم او ٹی پی انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہو تو وہاں پہ تو ٹیبل ننے مننے سے چھوٹے, چھوٹے ٹیبل ہوتے ہیں یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے وہ ٹیبل سارے کے سارے مین میموری میں آ جائیں گے جب ٹیبل آپ کا مین میموری میں آ گیا اب ان کا آرڈر جو مرضی چینج کرتے رہے ہیں, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا ٹائم سو ملی سیکنڈ سے بڑھ کے ایک سو دس ملی سیکنڈ ہو جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی ہاں اگر آپ کا ٹائم ایک منٹ سے بڑھ کے تین منٹ ہو جاتا ہے یا کچھ اور منٹس بن جاتا ہے تب واقعی میکس اے ڈفرنس تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تو نسٹڈ لوپ جوائن کی ویرینٹس کیا ہیں اس کی قسمیں کتنی ہیں یہ کتنے فلیورز میں ملتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں ایک تو اس کی ویرینٹ ہے جس کو کہتے ہیں نائیو نیسٹڈ لوپ جوائن تو جو نائیو نیسٹڈ لوپ جوائن ہے یہ وہ جوائن ہوتا ہے یہ وہ جوائن ٹیکنیک ہے کہ جس میں انڈیکسنگ کوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی تو نئی نیسٹڈ لوپ جوائن میں انڈیکسنگ نہیں ہوتی نہ انر ٹیبل پہ انڈیکسنگ ہوتی ہے نہ آؤٹر ٹیبل پہ انڈیکسنگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹیبلز کو سکین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد افکوارس آپ کا ایسا نیسٹڈ لوپ جوائن ہے ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کہ انڈیکس بنی بھی ہوتی ہیں آپ کے ٹیبلز پہ انڈیکس بنی ہوتی ہے انڈیکس کا فائدہ آبویس ہے کہ آپ کو ٹیبل پورے پورے سکین نہیں کرنے پڑیں گے جب آپ پورا ٹیبل سکین نہیں کریں گے تو آف کورس آپ کا ٹائم گھٹ جائے گا اس کے بعد ایک اور تیسرا ویریئنٹ بھی ہے نیسٹ ڈوب جوائن کا جس میں کہ ٹیمپریری انڈیکسنگ ہوتی ہے یعنی جس وقت آپ نے جوائن چلانا ہوتا ہے اس وقت انڈیکسنگ رکھی جاتی ہے اور جب آپ جوائن نہیں چلا رہے ہوتے انڈیکسنگ ڈراپ کر دی جاتی ہے تو جو ہم نے تین جوائن کے ویریئنٹس دیکھے نیسٹڈ لوپ کے سوال یہ جی پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ویریئنٹ کس وقت استعمال کرنا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا یا آپ ڈیسائیڈ کریں گے یہ ہم دونوں میں سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا یہ آپٹیمائزر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت کون سا جوائن چلانا موسٹ آپٹیمم ہے Obviously, اگر انڈیکس موجود ہی نہیں ہے تو انڈیکس بیس تو جوائن نہیں چلایا جا سکتا اگر انڈیکس موجود ہے تو کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے تو یہ ہم آپٹومائزر پہ چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں سارٹ مرچ جوائن یہ ایک دوسری ٹیکنیک ہے جوائن پرفارم کرنے کی اور یہ خاصی تیز ٹیکنیک ہے جوائن کی اس کے لیے کچھ پری ریکجڈ ہے اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کی کیا ہے ایک تو اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جن ٹیبلز کو جوائن کرنا ہے وہ ٹیبل ان کالمس کے اوپر جو کہ ویئر کلاز میں آتے تھے ان کو سارٹیڈ ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے انڈیکسنگ کے لیکچر ڈسکس کیے تھے تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی ایک ڈائگرام بھی دکھائی تھی کلسٹر انڈیکس تو اگر کلسٹر انڈیکس موجود ہے یعنی کہ ٹیبل ان کالمس پہ سارٹیڈ ہے جن کالمس پہ جوائن پرفارم کر رہے ہیں ایز پر دا ویئر کلوز تو آبویسلی تب جوائن پرفارم کر لیا جاتا ہے اور یہ جوائن پرفارم کرنے سے پہلے آپٹیمائزر یہ دیکھتا ہے کہ کیا ٹیبل ان کالمس پر سارٹیڈ ہے کہ نہیں ہے اگر وہ سارٹیڈ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ سارٹیڈ میں جوائن تو اپلائی نہیں کیا جا سکتا ایسی صورت میں آپٹیمائزر ٹیبلز کو سارٹ کرے گا اور ایک بات بڑی آویس ہے وہ یہ کہ اگر تو جوائن کے ٹائم پہ ٹیبل کو شارٹ کرنا پڑ گیا تو یہ تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس میں اس لیے کہ ٹیبل کا سائز بہت بڑا ہے اور یہ کمپیرزن بیس شارٹ ہی ہوگا جس نے کہ ایم لاگ ایم یا ان لاگ ان ٹائم لینا ہے اس سے کم میں تو شارٹنگ نہیں ہو سکتی میں کمپیرزن شارٹ کی بات کر رہا ہوں اور جب یہ انڈیکس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شارٹ مر جوائن نہیں چل سکے گا آف آورز میں لیٹ نائٹ میں پھر شاید یہ شارٹنگ پرفارم کی جائے گی اور اس کو چلایا جائے گا ہاں بعض کسیز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ویئر کلاز ہے اس میں ملٹیپل کالمز ہو سکتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ جوائن چلانا تھا اور وہ اکویلٹی کی بیسس کے اوپر جوائن چلنا ہوتا ہے تو کچھ کالمز کو لے کے شارٹیڈ مر جوائن چلا دیا جاتا ہے اور کچھ کو لے کے یہ زائر نہیں چلتا اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اس کا پروسس کیا ہے میں آپ کو اس کا پروسس بتاتا ہوں شارٹ مر جوائن کا جو پروسس ہے یہ مرد شارٹ سے خاصی حد تک ملتا جلتا ہے آپ نے یقیناً مرد شارٹ اینالیس آف کے کورس میں پڑھی ہوگی تو مرد شارٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹیشن کیا جاتا ہے ڈیٹا اس کو شارٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو مرچ کرتے ہیں تو شارٹ مر جوائن میں کیا ہوتا ہے شارٹ مر جوائن میں پہلے تو آپ ٹیبلس کو شارٹ کرتے ہیں ان کالمس کے اوپر جو کہ ویئر کلوز میں آ رہے ہوتے ہیں. اس پہ شارٹنگ کر لی جاتی ہے شارٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ٹیبل اے کو بھی شارٹ کرنا ہے اور آپ نے ٹیبل بی کو بھی شارٹ کرنا ہے پھر آپ یہ کریں گے کہ ٹیبل اے کے ایک ٹپل کو اٹھائیں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے ٹیبل بی کے ٹپلس کے ساتھ آپ ٹیبل اے کو چلتے چلتے جائیں گے اسکین کرتے جائیں گے ٹیبل اے کو میری پاس سمجھ رہے ہیں آپ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ٹیبل پہ کلسٹر انڈیکس ہو چکی ہے سارٹیڈ اے ٹیبل ہے ٹیبل بی بھی سارٹیڈ ہے ایز لانگ ایز دا ٹپل آف ٹیبل اے از لیس دین corresponding ٹو دا کورسپونڈنگ بی آپ چلتے چلے جاتے ہیں جیسے وہ بڑے گا وہاں رک جائیں گے آ اور اس کے بعد آپ ٹیبل بی کو اسکین کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہی ٹیبل اے کے ریفرنس سے بڑھے گا آپ رک جائیں گے آ اب آپ ان پوائنٹس پہ آ چکے ہیں جہاں پہ جن روز کو یا ٹپلز کو آپ نے جوائن کرنا تھا وہ وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہے اگر وہ ایکول ہو چکے ہیں تو وہ روز موجود ہیں وہاں پہ اور جوائن آپریشن پرفارم ہو جائے گا اور جب یہ جوائن آپریشن ہو جائے گا آپ ان روز کو نکال لیں گے اس کے بعد آپ پوائنٹرز کو اپڈیٹ کریں گے اور اسی پروسس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیں گے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ پروسس دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے گا تو اس پورے جوائن آپریشن کی جو کہ سارٹ مر جوائن ہے اس کی کاسٹ کیا ہے اس پہ کتنا خرچہ آئے گا کتنے آپریشن لگیں گے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے زیادہ ٹریویل ہے چونکہ یہ کمپیرزن بیس سارٹنگ ہے اس لیے ٹیبل ایک ٹیبل میں ایم روز یا ٹپلز تھیں اس پہ ایم لاگ ایم ٹائم لگ جائے گا دوسرے پہ این لاگ این ٹائم لگ جائے گا یہ تو سارٹنگ کا ٹائم ہو گیا یہاں پہ ہم استعمال کرے ہیں سم رول یا سم لا استعمال کر رہے ہیں کمپلیکسٹی اینالیس کا اور اس کے بعد یہ جو مرج کا آپریشن تھا اس میں آپ نے ٹیبل اے کو اسکین کیا اس کے بعد ٹیبل بی کو اسکین کیا بیسکلی دونوں کے دونوں ٹیبل اسکین ہوں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹیبل اے کو اسکین کیا اس میں ایم روز ٹپلس تھے اسی طرح ٹیبل بی کو اسکین کیا اس میں این روز ٹپلس تھے تو یہ ایم پلس این ٹائم ہو گیا تو یہ چیز کس طرح ہو رہی تھی کہ آپ نے ٹیبل اے کو سکین کیا ٹیبل اے میں جس وقت آپ کے پاس میچنگ بلاکس آ اسی طرح سے ٹیبل بی اتنا اسکین ہو گیا یہ اس کی بریفلی کمپلیکسٹی انالسز ہے ٹھیک ہے جی اب میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے اور لو آپ نے یہ مرد شارٹ میں چیزیں کی ہوں گی لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اگزامپل دکھاتا ہوں اور اس اگزامپل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو شارٹ مر جوائن ہے یہ کیسے چلتا ہے تو اس اگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں اسکرین پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل اے ہے اور ٹیبل بی ہے اور یہاں جو آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں یہ وہ جوائن کالم ہے جس کے اوپر جوائن آپریشن چلانا ہے اور یہ ویئر کلاز میں ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ کالم ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہو یا کوئی اور آئی ڈی ہو یا ایج بھی ہو سکتا ہے واٹ ایور تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹیبل اے جو ہے ٹیبل اے کی سکیننگ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں آپ نے جو پوائنٹر تھا اس نے سکین کیا ٹیبل اے کو اور جو ٹیبل بی تھا اس میں جو ویلو تھی وہ ٹیبل اے کی ویلیو سے بڑی تھی اس لیے اس میں سکیننگ آگے نہیں ہوئی اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ویلیوز آ چکی ہیں ٹیبل اے میں جن کے کورسپونڈنگ میچنگ ویلوز ٹیبل بی میں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ روز ہیں یا وہ ٹپز ہے جو آپ کو جوائن کے لئے چاہیے تھیں اور ان کو آپ ریٹریو کر سکتے ہیں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ جوائن آپریشن یہاں پہ چل جائے گا اب یہ ہے کہ ہم اس کو پوائنٹرس کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور پوائنٹرس کو دوبارہ موو کرتے ہیں تو پوائنٹر موو کیا ٹیبل اے کے اندر اور پوائنٹر موو کیا ٹیبل بی کے اندر اور یہاں پہ ایسی کنڈیشن نہیں آ سکی کہ جہاں پہ جوائن چلایا جا سکتا تھا اب ہم دوبارہ سے ان پوائنٹرز کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے پوائنٹرز کو چلاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کنڈیشن آ گئی کہ جس میں میچنگ ہوتی تھی تو یہ میں نے آپ, کو, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جو سارٹ مرج جوائن تھا وہ ایگزیکٹلی exactly اس طرح سے چلتا ہے یہ میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ دی ہے آپ کو سمجھانے کی میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہ کنسپٹ لے کے گھر جائیں کہ سارٹ مر جوائن کیسے چلتا ہے ایک بات بڑی آبویس ہے کہ اس وقت ان کالمس کو اسینڈنگ آرڈر میں شارٹ کیا ہوا ہے جب کالمس کو ڈسینڈنگ آرڈر میں شارٹ کیا جائے گا تو جو کرائیٹیریا تھا میچنگ کا وہ آویسلی چینج ہو جائے گا اور اس کے اگینسٹ ویلوز نکالی جائیں گی آپ کو میری بات سمجھ تو یہ نہیں کہ یہ ہر دفعہ پوائنٹر نے اسی طرح سے میچ کر رہا ہے شارٹنگ آرڈر پہ بھی یہ بات ڈپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے جی شارٹ مر جوائن کے بارے میں ایک میں آپ کو امپورٹنٹ نوٹ بتانا چاہوں گا ایک بات سمجھنے والی وہ سمجھنے والی بلکہ ایک سے زیادہ باتیں وہ باتیں کیا ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو شارٹ مر جوائن کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ٹیبلز کے کورسپونڈنگ کالمس کی بیسس پہ آپ کی روز کو شارٹیڈ ہونا چاہیے اور جب یہ سارٹیڈ ہوں گی تو شارٹ مر جوائن بہت تیز چلتا ہے اٹس ویری ویری فاسٹ لیکن ایک بات میں نے آپ کو بڑے شروع کے لیکچرز میں کہی تھی کہ گلاب کے پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں ہاں یہ تو ایک طریقہ ہے اس چیز کو دیکھنے کا لیکن اس کو اسی بات کو دیکھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک آپٹیمسٹک اپروچ ہے تو جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شارٹ مر جوائن کے لیے ٹیبلز کا شارٹ کر دیا آف آورز میں اب اگر ٹیبل اس طرح سے اپڈیٹ ہو رہے ہیں ان کالمز کے اوپر کہ ٹیبل کے کانٹینٹس بہت فریکوینٹلی چینج ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں بار بار ان کو سارٹ کرنا پڑے گا اس لیے کہ سارٹ آرڈر چینج ہو گیا جب شارٹ آرڈر چینج ہو گیا تو جو میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی اس طرح سے مرج آپریشن نہیں پرفارم کیا جا سکتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ رک جائیں ایک پوائنٹ پہ آ کے کہ اس کے آگے جا کے مجھے تو کی بڑی وہ جو جس کی کی تلاش تھی وہ مجھے نہیں ملنی تو وہ کی یقیناً ہو سکتا ہے کہ آگے موجود ہو اس لیے کہ آپ نے شارٹنگ نہیں کی تھی تو سارٹ مر جوائن کا یہ ایک اوور ہیڈ ہے اگر فریکوینٹلی کانٹینٹس چینج ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں تب اس کو ری کرنا پڑے گا اور یہ خاصہ خرچے والی بات ہے دوسری بات یہ ہے جو اس میں میں بتانا چاہوں گا آپ کو یہ نہ سمجھیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جن روز کے اوپر آپ نے جوائن چلانا تھا یعنی کہ کالم کے ریفرنس سے وہ کبھی آپ کو سارٹیڈ نہیں ملے گا ایسی بات نہیں ہے بعض دفعہ یہ چیزیں آپ کو سارٹیڈ بھی مل جاتی ہیں اور وہ سارٹیڈ کب ملتی ہیں بی ٹری اگر آپ نے بی ٹری انڈیکسنگ کی ہوئی تھی وہاں پہ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اس میں بی پلس ٹری کی اگزامپل دی تھی تو بی پلس ٹری میں جب ہم اس کو سکین کرتے ہیں نوڈز کو تو وہ سارٹیڈ ہوتی ہیں تو اگر ایسی انڈیکس موجود تھی تو آپ کو روز سارٹیڈ مل جائیں گی اور اس وقت جو شارٹ مر جوائن ہے اس پرابلی ون آف دا فاسٹسٹ جوائن ٹیکنیکس اور یہ بہت تیز چلے گا اور آبویسلی اس کا فائدہ بڑا آبیس ہے وہ یہ ہے کہ شارٹ مر جوائن سے جو آپ ریزلٹس نکالیں گے وہ بھی آپ کو سارٹیڈ ہی ملیں گے تو یہ کچھ اس کے فائدے ہیں یہ اتنے بڑے اتنی چیزیں نہیں تھی کہ میں اس پہ کوئی ایک سیپریٹ لیکچر کرتا شارٹ مر جوائن کے ایشوز کے اوپر تو اب میں آپ کو ایک مزید پاورفل اور انٹرسٹنگ جوائن ٹیکنیک کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو کہتے ہیں ہیش بیسڈ جوائن آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہیش بیسڈ جوائن ہیشنگ ایک بہت پاورفل ٹیکنیک ہے ایک بہت پاورفل کانسیپٹ ہے ہیشنگ آپ نے پہلی دفعہ ڈیٹا اسٹیکچر میں پڑھا ہوگا جب ڈکشنری آپریشنس کو آپٹومائز کرنے کے لیے ایک ہیش ٹیبل استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو ہیشنگ بتائی تھی پارٹیشننگ کے کانٹیکسٹ میں جب ہم نے پیرالائزیشن کے لیے ہیشنگ کو استعمال کیا تھا اس کے بعد میں نے پھر آپ کو ہیشنگ کے بارے میں بتایا تھا انڈیکسنگ کے کانٹیکسٹ میں جو کہ پچھلے لیکچرز میں تھا کہ آپ انڈیکس کریٹ کرتے ہیں ہیش کو استعمال کے اس میں پرائمری انڈیکس بھی بنائی جاتی ہے اور بلکہ اس میں پرائمری انڈیکس کے ساتھ سیکنڈری انڈیکس بھی بنائی جاتی ہے اور اس کے خاصی میں نے آپ کو اگزامپلس بھی دی تھیں تو پتا ہی چلا کہ جو ہیشنگ ہے ایک بہت اسٹرانگ اور پاورفل ہے اور اتنا پاورفل کانسیپٹ ہے کہ یہ جوائن میں بھی آ گیا ہے اور بہت پاورفل کانسیپٹ استعمال کیسے ہوتا ہے میں آپ کو پہلے اس کا پروسیس بتاتا ہوں پھر میں آپ کو ایکچولی ایک انیمیشن کے تھرو کر کے بھی دکھاؤں گا ہیش بیس جوائن ورکنگ ہیش بیس جوائن اس سورت میں سوٹیبل ہے کہ جب آپ نے بڑے بڑے ٹیبلز کو جوائن آپریشن کے تھرو جوڑنا ہے ٹھیک جی? اور جو آپ نے ٹیبلس کو جوڑنا ہے اس میں یاد رکھیں کہ دو ٹیبلس دو سے زیادہ ٹیبلس بھی ہو سکتے ہیں تو جن ٹیبلس کو آپ نے جوڑنا ہے ان میں سے ایک ٹیبل کو آپ کہتے ہیں جس کو کہ آپ ہیش کرتے ہیں پہلے جس کو بلڈ آپریشن کہا جاتا ہے اور ایک ٹیبل جس کو دوبارہ ہیش کرتے ہیں اس کو پروب آپریشن کہا جاتا ہے تو یہ کون ڈسائڈ کرتا ہے کہ پروب کون سا ٹیبل ہوگا اور بلڈ کون سا ٹیبل ہوگا یہ آپٹیمائزر ڈسائڈ کرتا ہے تو اس کی میں آپ کو مخصر بتاؤں طریقہ یہ کیسے کام کرتا ہے ہم پہلے زیوم کرتے ہیں کہ جو ٹیبل اے ہے وہ بل ٹیبل ہے تو ٹیبل اے جو ہے اس کو مین میموری میں ہیش کر دیا جائے گا یہ بات سمجھ گئے آپ ٹیبل اے مین میموری میں ہیش ہو گیا ایک ہیش فنکشن استعمال کی اور ویئر کلوز میں جو کالم آیا تھا اکوی اکوی جس پہ آپ نے اکویٹ کر رہے تھے ٹیبل اے کے کالم ایٹریبیوٹس اور ٹیبل بی کے اس کی بیسس پہ آپ نے ٹیبل کو ہیش کیا مین میموری میں ٹیبل اے کو ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ ٹیبل اے پورا کا پورا مین میموری میں ہیش ہو گیا اس کے بعد آپ نے ٹیبل بی کو ہیش کیا مین میمری کے اندر تو جوائن کیسے ہوگا جی بالکل صحیح کہا آپ نے جوائن کولیجن سے ہوگا کہ جس وقت ٹیبل بی کی وہ روز یا ٹپلز ایسی لوکیشن پہ جا کے ہیش کریں گے جہاں آلڈی ٹیبل اے کی ریکارڈ یا ٹپل ہیش کیے ہوئے یہاں پہ جوائن آپریشن پرفارم کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوائن جو ہیش بیس جوائن ہے اس میں کلیجنز آر گڈ ٹھیک ہے جی اگزامپل کرتے ہیں اس کی اسکرین پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈسک ہے جو کہ سلینڈرل شیپ میں ہے ہارڈ ڈسک اور ساتھ ہی مین میموری ہے اور جو ہارڈ ڈسک ہے جو کہ آپ سکرین کے لیفٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس میں اوریجنل ٹیبلز پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ٹیبل اے اور ٹیبل بی ایک میں ایم روز یا ٹپلز ہیں دوسری میں این روز یا ٹپل ہیں اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں ٹیبل اے کو ہیش کرتا ہوں مین میموری کے اندر تو ٹیبل اے کا ریکارڈ گیا مین میموری کے اندر ہیش فنکشن استعمال ہوئی اور وہ جا کے ایک لوکیشن پہ ہیش ہو گیا اس طرح میں نے ٹیبل اے کے باقی ریکارڈ ٹپلز کو بھی مین میموری میں ہیش کیا اور ان کو آپ ون سے لے کے این تک دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ٹیبل بی کے ریکارڈ مین میموری میں آئے اور وہ بھی ہیش ہوئے اور کولیجن ہوا مین میموری کے اندر اور جو کولیجن ہوا اس کے کورسپونڈنگ جو ریکارڈ تھے ٹیبل اے اور بی کے ان کو نکال کے ڈسک میں رائٹ کر دیا گیا اور اس طرح اس کو ریپیٹ کرتے گئے اور پتہ یہ چلا کہ ہم نے جوائن آپریشن کامیابی کے ساتھ کر لیا اب جو بات یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو سلائڈ میں بھی دکھایا اینیمیشن میں کہ ٹیبل اے جو تھا وہ پورا کا پورا مین میموری میں ہیش ہوا ہے پورا کا پورا اور جو ٹیبل بی تھا وہ پورا مین میموری میں ہیش تو ہوا ہے لیکن ریزائڈ نہیں کیا جا کے اس نے مین میموری میں اس نے ریزائڈ ہارڈ ڈسک پہ کیا اتنا پارٹ ہیش ہوا مین میموری میں جتنا کہ چاہیے تھا تو یہ آپ کو بات سمجھ اس طرح یہ جوائنٹ آپریشن ہو گیا میرے خیال ہے آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کوئی اتنا مشکل کانسیپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس میں کچھ مسائل بھی آتے ہیں کچھ اس میں پٹ فالز بھی آتی ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو وہ چیزیں کیا ہیں اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو ہم یہ بتا رہے ہیں بات اس وقت کہ وین دا اسمال ٹیبل بیکمس لارج اس کا کیا مطلب ہے بات یہ ہے کہ جب ہم ہیش بیس جوائن استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے دو ٹیبلز ہیں ایک ٹیبل چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور یہ چیز اس وقت زیادہ اچھی چلتی ہے جب دونوں ٹیبل میں سائزز کا ڈیفرنس بھی زیادہ ہو تو جب چھوٹا ٹیبل تھا وہ تو آپ نے مین میموری میں ہیش کیا ٹھیک ہے جی اور جو بڑا ٹیبل تھا جیسے کہ میں نے آپ کو اینیمیشن میں دکھایا تھا اس کی روز ٹپلز کو آپ لے جاتے رہے اور کولیجن کی صورت میں جوائن کے ریزلٹ باہر نکالتے رہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ویلیوز ہیش کی چھوٹے ٹیبل کی یا چھوٹے ٹیبل کا سائز اتنا بڑا ہو گیا کہ جو آپ کی چین بنی مین میمری میں جا کے ہیشنگ کے بعد وہ چین اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ چین مین میمری میں نہیں آ سکتی تھی یا آپ کا جو چھوٹا ٹیبل تھا چھوٹا ود ریفرنس ٹو دا لارجر ٹیبل وہ چھوٹا ٹیبل اتنا بڑا ٹیبل ہو گیا کہ وہ بھی مین میموری میں نہیں آ سکتا تھا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اس کا ایک بڑا سادہ سا حل تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسی کون سی بات ہے چھوٹے ٹیبل کی پارٹیشنز کر دیں بڑے کی پارٹیشنز کر دیں ان کو ہیش کریں بات ختم بات اتنی حسانی سے ختم نہیں ہوتی اس لیے کہ آپ یہ کیسے انشور کریں گے کیسے گارنٹی کریں گے کہ جن پیئرز آف روز کو آپ نے جوائن چلانا تھا وہ انہی پارٹیشنز کے اندر آئی ہیں جن کو آپ مین میموری میں ہیش کر رہے ہیں بلڈ اور پروب کر رہے ہیں تو آپ نے ایک پارٹیشن لی اور اس کو آپ نے بلڈ کیا یعنی کہ ہیش کیا مین میموری میں اور جو دوسری پارٹیشن تھی یعنی کہ دوسرے ٹیبل کی جو پارٹیشن تھی کورسپونڈنگ اس سے آپ نے پروب کیا مین میمری کے اندر لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ گارنٹی کیسے کی جا سکتی ہے کہ جو آپ نے روز پروو کرنی تھی اس کے کورسپونڈنگ روز مین میمری میں موجود ہیں یہ خاصا مشکل پرابلم ہے اس کا حل کیا ہے میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں اس کا حل یہ ہے کہ آپ دونوں ٹیبلز کو پہلے تو پارٹیشن کریں گے یعنی کہ سینریو یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیبل جو کہ چھوٹا ٹیبل ہوتا تھا جس کو کیا آپ بلڈ کرتے تھے مین میمری میں وہ اب مین میموری میں نہیں آ رہا تو آپ نے دونوں ٹیبلز کو پارٹیشن کیا اور پارٹیشننگ کیسے کیا آپ نے ہیشنگ کے بیس پہ پارٹیشن کی جو ویئر کلاز میں کالم آ رہے تھے اس کی بیس پہ آپ نے پارٹیشنز کریٹ کی دونوں ٹیبلز کی اس کا فائدہ کیا ہے اس کا بڑا آبیس فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ اب اگر میں پارٹیشن کے کو دیکھتا ہوں کسی ایک ٹیبل کی سے ٹیبل اے کی تو جو اس کے کورسپونڈنگ پارٹیشن ہے ٹیبل بی کی ہیشنگ کی وجہ سے جو روز جوائن ہونی تھی وہ آپ کورسپونڈنگ پارٹیشن میں آ چکی ہیں میری بات سمجھ گئے تو کیا بیسکلی ہم نے یہ ہے کہ ایک بڑی پرابلم کو چھوٹی پرابلم میں کنورٹ کر لیا اور جو پروسیس آپ پہلے چلاتے تھے ایک بڑی پرابلم پہ اسی پروسیس کو اب آپ چھوٹی پرابلم پہ چلائیں گے تو آپ کیسے کام کریں گے بڑا اب کام اب کام آسان ہو چکا ہے اب آپ نے ٹیبل اے کی پارٹیشن کو اٹھایا اور بلڈ کیا یعنی کہ مین میموری میں ہیش کیا اور اس کی جو کارسپونڈنگ پارٹیشن تھی ٹیبل بی کی اس کو بھی آپ نے مین میموری میں ہیش کیا اور اب جو کولیجنز ہوں گی وہ کارسپونڈنگ روز کی کولیجن ہوں گی اور آپ اس کوشش میں کامیاب ہو چکے ہیں بیسکلی یہ ڈیوائڈ اینڈ کا ٹائپ اپروچ تھی کہ آپ نے ایک بڑی پرابلم کی اسمالر سمپل اور مینجیبل پرابلمز بنا دی اور کام کر لیا آپ میری بات سمجھیں یقیناً آپ بات سمجھ چکے ہوں گے اب میں ایک ہیش کے بارے میں میں شروع سے ایک بات آپ سے کہتا آ رہا ہوں میں اس کے بارے میں مزید آپ کو کچھ ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہیشنگ جب آپ کرتے ہیں آپ نے ڈیٹا سچر میں بھی پڑھا ہوگا تو یونیفارم ہیشنگ ازیوم کرتے ہیں یعنی کہ آپ یہ ازم کرتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے دیٹ از اکولی لائکلی گوئنگ ٹو فال into all the buckets with the same probability اس کو کہتے ہیں یونیفارم ہیشنگ لیکن جو آپ کی ہیش فنکشن ہے اس ہیش فنکشن کی چوائس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اسکیو آ جائے اسکیو کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بکٹ میں زیادہ ویلو چلی جائیں اور کسی بکٹ میں کم ویلو چلی جائیں تو ہیشنگ میں یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم رہتی ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہیش فنکشنز ملٹیپل آپٹی کے پاس موجود ہوں اس لیے کہ صرف فار ایگزامپل اگر آپ کی ہیش فنکشن یہ ہے کہ ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں اور ریمائنڈر کی بیس پہ ہیش کر دیں تب تو صرف دو بکیٹس ہی استعمال ہوں گی وچ از ہائیلی ان تو جب ملٹیپل ہیش فنکشنز ہوں گی تو ان ہیش فنکشنز کو استعمال کر کے آپ مختلف قسم کی ڈسٹریبیوشنس کریٹ کر سکتے ہیں مین میموری کے اندر بلڈ کی بات کر رہا ہوں اور اس میں سے کچھ ڈسٹریبیوشن ایسی ہوں گی کہ جس میں یونیفارمٹی ہوگی ورنہ دس از گوئنگ ٹو ڈی جنریٹ ان ٹو اے نیسٹڈ لوپ جوائن سینیرو بات سمجھے آپ میری اس میں ایک اور میں بات کرتا چلوں اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا یہ تو میں نے بتائی تھی آپ کو پارٹیشن اسکیو کے بارے میں یعنی کہ پارٹیشننگ کی وجہ سے جو پرابلم آتی تھی لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دیر از این انٹرینسک اسکیو یعنی کہ ڈیٹا کے اندر ہی اسکیو ہے یعنی کہ نان یونیفارمٹی ہے اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ کمپیوٹر سائنس کا بہت بیسک کورس سی ایس ون او ون سمر میں آفر کرتی ہے اس لیے کہ کچھ کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹس اس کو ریگولر سمسٹر میں نہیں لے سکے تھے ان کا آئی گریڈ آ گیا تھا اب جو بزنس میجرز ہیں وہ اس کورس کو ضرور لیتے ہیں کہ کچھ ذرا سے زیادہ سیکھ جائیں گے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو اگر آپ میجر کے اوپر اگر آپ جوائن چلاتے یعنی کہ اسٹوڈنٹ کا جو میجر سبجیکٹ ہے وہاں اس کیوں آ گیا بہت زیادہ لوگ ہیں وچ آر نان کمپیوٹر سائنس آپ کو میری بات سمجھ آئی تو اس کے ساتھ عزیز طلبہ طلبات اور ساتھیوں احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ